بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تُو جانے محراج محراج کہاں تک پہنچا, تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلا ایک ناتھ کے ساتھ رہی آج الحمد چار چار بڑے پیارے خان رسول میرے ساتھ ہیں غبار بن کے نسار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں ہمارے دل ہویوں کی آنکھیں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 جناہ کا دولہ بنا رہے تھے بنا سبحان, رہے اللہ. سبحان, رہے اللہ. سبحان اللہ. اللہ اس کے کچھ مشکل, اشار, مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے آلہ ت فرماتے ہیں کہ عالم سے مراد یہاں منظر ہے اور پر غم سے مراد غموں اور دکھوں سے بھرپور اچھا جھرمٹ سے مراد حجوم قدسی سے مراد فرشتے اور جناہ سے مراد یہ جنت کی جمع ہے بہت خوبصورت بات آلہ حضرت نے اس شیر میں کی کہ اے دار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور حجر و فرا کے مصطفیٰ میں غموں سے ڈوبی ہوئی میری جان میں تجھے صبر کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے میں تجھے وہ منظر کیسے دکھا سکتا ہوں کہ کیا شاندار منظر تھا کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام سبحان اللہ جب فرشتے میرے آقا کو جھرمٹ میں لے کر شب معاج کے دولہا پر جھرمٹ بنائے ہوئے حجوم کیے ہوئے تھے اور آپ کو ساری جنتوں کا دولہا بنایا جا رہا تھا تیرے اندر تو وہ دیکھنے کی طاقت بھی نہیں کیونکہ جب وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو آکا کا وہ جلوا میں تجھے کیسے دکھاؤں اے میری جان تبر ہی کر اور اللہ تجھے یہ کی توفیق دے بڑی پیاری حسرت کا دلہا بنایا جا رہا ہوگا وہ منظر کیسا ہوگا فرشتوں نے کس طرح نبی پاک کا استقبال کیا سبحان اللہ اس کسیدے میں یہ باتیں اور اور اور, اور آگے بھی آنی ہیں اور باتیں ان شاء سننی ہے اعلیٰ آگے لکھتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ صدق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 و وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے خدا نا اے میرے میٹھے سلائی بھائیو خدا کی قسم یہ شعر بہت ہی خوبصورت شیر ہے ذرا سوچ کی تو صحیح کہ یہ جو آسمان پر تارے چمک رہے ہیں یہ جوبن جو چھلک رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ اعلی حضرت کا تخیل دیکھے فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج دھولا بنے تھے آپ کو غسل کروایا گیا اپ جو غسل کیا تو اب اپ میں اقدس سے جو قطرے گرے تھے نور کی جو برسات ہوئی تھی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 جہاں بیچے تھے خودا ہی ہی بنا رہے تھے اتار کے رخ اتاری چاند سورج मचल मचल سورج مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رادا ہے وہی تو اب تک چھلک رادا ہے وہی تو رہا ہے نہانے میں جو ہیرا تھا پانی ہی نہانے میں جو ہیرا تھا پانی رسول اللہ حیا اللہ علیہ یا حبیب اللہ چار سو یہ شوہرا میرا جے مستعفی میرا جے مصطفیٰ ہے جے مستعفی